عوض باللہ السلام علیم من الشرطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه فَطَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِ فَاتَابَ عَلَيْهِ فتحق ربی ہی کلیمات پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات مات سیکھے فاطاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اناب رحیم یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے آدم علیہ السلاط و نے اللہ تعالیٰ سے جو کرے ماں سیکھے وہ تھے ربانہ انانا ظلمنا نانپوسانہ نا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا مین الخا سے ربانہ ظلم نہ انفوسانہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے تو اگر تو نے ہم کو نہ بخشا و اور ہم پر رحم نہ کیا النا کون من الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ کلمات اور الفاظ تھے جو سیکھے آدم علیہ سلاط و نے اللہ رب العالمین سے اللہ سبحانہ و صاحب نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معافی عطا فرما دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ سلاط والسلام نے آسمان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اور پھر اس کے واسطے اس کے وسیلے اور توفید سے دعا مانگی تو سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی یہ بات بالکل بے اصل اور بے بنیاد ہے من گھڑک ہے اس کو بیان کرنے والا ایک رابی کذاب ہے جھوٹا وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتا تھا اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے ہی نقل کی ہے درست بات وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ان دونوں نے کہا ربا نا ظلم تک فرنا پون مین الخاصین یہ کڑے مات تھے جو آدم علیہ السلط و السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھائے خاطب علیہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی انا ہو تورحیم یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال رحمت ہے کہ خود ہی توبہ کے الفاظ اور کلمات بھی سکھائے توبہ کا طریقہ بھی بتایا اور پھر توبہ قبول بھی کی النحبی تو منہا جمیا ہم نے کہا یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ یہ اتر جاؤ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ سلاط و جس جنت میں تھے وہ زمین سے اوپر آسمانوں میں تھی اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اترنے کا حکم دیا گیا ہے منہا جمع یہاں سے سارے کے سارے اتر جاؤ نکل جاؤ فائمہ یا کو منی ہودا تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی کوئی ہدایت آئے فمن تابع ہودا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلاح او فن علیہم والم یا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے فعما کودا میری طرف سے کوئی ہدایت آئے یعنی اللہ سب خانہ ہوا تو کی طرف سے جب احکامات نازل ہوں وحی نازل ہو تو جو آدمی میری ہدایت کی یعنی اس نازل کردہ وحی کی اتباع کرے گا پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن خوف اور غم سے پاک ہوگا نہ خوف ہوگا اس کے دل میں نہ غم ہوگا تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو النا ہود اللہ ہی حول ہودا اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی وحی کے سوا اور کوئی بھی چیز ہدایت نہیں ہاں کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا قول اور اس کی مفکر کی فکر اور دانشور کی کوئی بڑی بات ہی کیوں نہ ہو ہدایت نہیں ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے اور جو اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی اتباع پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے فلا خو فن ال بال ہوں تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے خوف ہوتا ہے آئندہ کسی بات کا اور غم ہوتا ہے گزشتہ بات پر تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا وہم من فضائی یوم عامنون وہ اس دن گھبراہٹ سے معمول ہوں گے بچے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ رب العال ان کو امن دیں گے اطمینان ان کو نصیب کریں گے خوف اور غم بھی نہیں ہوگا اپنی گزشتہ زندگی پر کفار تو اپنی گزشتہ زندگی پر غم کر رہے ہوں گے افسوس کریں گے کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے فا نہملہ غیر اللہ دی کنہ ناغل عمل کریں نیک عمل کریں جو امال ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے اس کے علاوہ دیگر اعمال یعنی پہلے تو دنیا میں رہ کے انہوں نے برے اعمال کیے وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم نیک سال اعمال کریں جیسے پہلے کرتے ہیں ویسے نہیں کریں گے اچھے اعمال کریں گے اپنی سابقہ زندگی پر ان کو بڑا افسوس ہوگا بڑا غم ہوگا تو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی اتوار پیروی کرنے والے ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے ولہدینہ کا فر ہوا کدا بو بھی آیا سینا خالدون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پہلے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اہل جنت کا تذکرہ کیا اہل ایمان کا نیب صالح اعمال کرنے والوں کا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں پھل ان کو دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے اور ان کے لیے وہاں پاک دامن بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے تو اب یہاں کو فار کا کلکرا کیا فرمایا ولین کا فارو قزب آیا آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جٹلایا ہماری آیات کو سچا نہ مانا النار یہ جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو کافر ہے وہ عبدی دائمی جہنمی ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم و اوفو بی اہدی اوفی بی اہدیکم و ایہا یا, یا فرہبون اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی میری اس نعمت کو یاد کرو علیکم جو میں نے تم پر کی وہ اوفو بی عہدی اور تم میرا وعدہ پورا کرو اوفی بی عہدی کم میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا یا فرحون اور مجھ ہی سے خاص مجھ ہی سے تم ڈرو بنی اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ اللہ سلام کا لقب یا دوسرا نام تھا اسرائیل کا مانا ہے عبد اللہ اللہ کا بندہ اللہ سبحانہ و اعلیٰ نے یہاں خاص بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے پہلے تمام تر انسانیت کو خطاب کیا تھا یا قب اللہ قبلکم لعلکم قبل اور اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ سبحانہ ہوا نے بہت سے انبیاء کو بھیجا سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ صلاط و تھے اور سب سے آخری نبی بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ سلاط و تھے یہ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں رہا تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا آگے پرانے مجید میں سورہ باقرہ کے اندر ہی ذکر آئے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکم دنیا کرتے رہے اللہ تعالی ان پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر سزائیں بھی ہوئیں ان پر عذاب بھی نازل ہوئے یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 تک دس دس چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے دس نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کی ان کا تذکرہ کیا ہے اور دس عذابوں کا ذکر کیا جو ان پر آئے اور ان کی دس نافرمانیوں کا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تذکرہ کیا ہے تو ان کو خصوصی طور پر خطاب اس لیے ایک تو یہ اس نسل اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن میں انبیاء کثیر تعداد میں آئے دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے ان کی نصرت و تعائید اور ان کی مدد کرنی اور یہ اس انتظار میں بھی تھے کہ آخری نبی وہ آئے گا وہ نجات جہندہ ہے اس کے ساتھ مل کر ہم اہل شرک پر بت پرستوں پر غلبہ پالیں گے یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی یہاں پر لفظ نعمت کا استعمال ہوا ہے مفرد نعمتیں نہیں ایک نعمت لیکن لفظ نعمت بداتے خود جنس ہے یعنی کہ تمام تر ہما قسم نعمتیں وہ نعمت کے لفظ میں شامل ہیں جنس یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر بولا جائے مثال کے طور پر پانی اب پانی کا ایک قطرہ ہو تو اس کو بھی پانی کہیں گے اور پورا سمندر ہو تو تب بھی پانی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ مقدار کم ہو یا زیادہ جنس کا سیگا جنس کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں جنس وہ دونوں پر بولا جاتا ہے ایسے ہی نعمت یہ بھی اس میں جنس ہے جنس سے نعمت یہاں سے مراد ہے کہ ہما قسم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کم تم میرا وعدہ پورا کرو اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نبی آخر اس پر ایمان لائیں گے اوفی بیحدی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا یعنی غلبہ اور نصرت ان کو ملے گی وہ ای فرحون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو ایج ہی سے فراہب پس مجھ سے ڈرو دو مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ای آیا خاص مجھ سے فرحابون پس مجھ سے ڈرو متکلم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اپنی دات کی طرف اشارہ کرنے کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے مقصود ہے کہ صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرو یہ خصوصیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے اثر کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا ماں ماقم اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نادل کی ہے مصدق وہ جو اب میں نے نادل کی ہے وہ نادل شدہ کتاب مصدیقن تصدیق کرنے والی ہے لیما محاکم اس چیز کی جو تمہارے پاس تو و انجیل تمہیں دی گئی یہ قرآن مجید یہ سابقہ کتابوں تو و انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ناول کردہ ناول شدہ کتابیں ہیں وَلَا سا کون الافریم بِهِ اور پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو بنی اسرائیل یہود و نسارا ان کے ساتھ تو پالا پڑا آ کے مدینے میں جبکہ وحی کا آغاز مکہ میں ہوا تو اہل کتاب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے سے پہلے اہل مکہ اہل شرک مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور تقدیم کی تو پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ جو مشرقین ہیں ان کو تو نبی آخر الزمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا ان کا جو کفر تھا انکار تھا وہ تھا جہالت کی وجہ سے کہ مشرے تین مکہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی جو اہل کتاب ہیں ان کا کفر یہ جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر کیا پلم جا ماں آراف کفر جب ان کے پاس وہ چیز آ جس کو وہ پہلے پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا یا ریفونا ہو کما اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے تو اہل کتاب کا جو کفر تھا وہ جہود کی وجہ سے تھا ہٹ دھرمی کی وجہ سے زند کی وجہ سے کمر و نخوت کی وجہ سے تھا تو مشرقین جو مکہ کے تھے ان کی جہالت ختم ہوئی سارے مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد مکہ میں کوئی مشرق نہیں رہا سارے مومن ہو گئے کیونکہ ان کے اوپر معاملہ آسکار ہی نہیں ہوا تھا وہ عجیب قسم کے خیالات کا پریشانی کا شکار تھے کہ ہم میں رہنے والا ہم میں پیدا ہوا ہمارے ساتھ پرورش اس نے پائی اور یہ آج نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے جبکہ اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نسارا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے تھے سارے حالات ان کو معلوم تھے اور دیکھیں یہودی مختلف علاقوں سے دور دراز سے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے مدینہ سے نبی میں ان کو پتہ تھا کہ نبی پیدا ہوگا مکہ میں دعوت کا آغاز مکہ میں کرے گا لیکن مکہ میں اس کی دعوت کمزور ہوگی چند لوگ کمزور سے اس کے ساتھ ہوں گے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا تو یہاں پر مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کو شان و شوقت عظمت غلبہ نصیب ہوگا تو اس نبی کے انتظار میں وہ مکہ نہیں گئے کہ نبی جو ہی نبوت کا اعلان کرے تو ہم فوراً مان لیں بلکہ مدینہ جا کے قیام کیا کہ جب یہ مشقت کے سال نبوت میں جو اور اسلام کے آغاز میں جو مصیبتیں آنی ہیں یہ آ جائیں ان سے لوگ گزر جائیں ہم پرسکون طریقے سے پھر اسلام قبول کریں گے جب اسلام غلبے کی حالت میں ہوگا تو یہ مشقتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اتنے ڈرنے اور بھاگنے والے لوگ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پتہ چلا کہ یہ بلد اسماعیل میں سے ہیں برے اسرائیل یہ اسحاق کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسماعیل کی اولاد سے یہ آخری نبی ایک اور اسحاق وہ بھی نبی ان کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی اور پھر آگے یعقوب کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ آگے چلتا رہا تو چونکہ یہ بلدے اسماعیل میں سے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کو یہ تھا کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا تو ان کا کفر یہ ہٹ گرمی اور ضد کی وجہ سے تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والا سکون اولا کا پھر ان تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا تم تو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو تو ایمان لانے کے بجائے تم کفر والے بن گئے تھے وَلَا وَلَا اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بنو ولا تشترو بھی آیا سمن اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو یا پتا خون اور مجھ ہی سے تم ڈرو ولاش کرو بھی آیا کی سمن القلی اللہ کی ایتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو پھر ٹھیک ہے مطلب تھوڑی سی بھی نہ لو اور اللہ کی ایتو کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا ماہ نو اللہ سکھانا ہوا نے قرآن مجید میں وعدے خود کیا ہے کہ یو ہر رون الکلیم مواد کلیم تحریف کرتے تھے قرآن مجید اپنا اللہ تعالیٰ کی رازل کردہ کتابوں کے اندر تو راتوں ان میں انہوں نے تو تحریف کی اور اس تحریف کے عمل دنیا کمائی دنیاوی مفاد اور غرض کی وجہ سے دنیاوی لالچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی آیات میں انہوں نے تحریف کی اور اس کو چھپاتے رہے احکام صرف دنیاوی منفی کی خاطر لوگوں کو نہیں بتاتے تھے یہ ہے اللہ رب العالمین کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا اور دنیا میں چاہے ساری دنیا ہی مل جائے پھر بھی وہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے مساق دنیا قلیل دنیا کا مساق قلیل ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں انسان اس کو چاہے کثیر سمجھ لے ہے وہ کلی نہیں اللہ تعالی کی آیات کو بیچنا مطلب اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دینا یا دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپا لینا طبعین اللہ دین کتاب ابھی عیدی شاروبی ہی سمان پلیلا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ این شریعت ہے یہ قرآن اس کا نچوڑ نکال دیا لکھا اپنی طرف سے اور منسوب اس کو اللہ کی طرف کر دیا کیوں تاکہ اس کے بدلے انہیں دنیاوی منفی عت حاصل ہو جائے تھوڑی قیمت ان کو مل جائے فبئی اللہ مما کا تبت عیدی ہین وبئی اللہ مما یکسیبون تو ان کے ہاتھوں سے لکھنے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی آیات کے بدلے ان کے لیے ہلاکت ہے کچھ لوگ اس آیت کو لا لاتشترو بھی آیا سمرن کلیلہ دلیل بنا کر کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں حالانکہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اجرت نہ لو اجرت لینے میں اور بیچنے میں فرق ہوتا ہے مثال سمجھ لیں یہ عمارت کھڑی کی ہے بنائی ہے مزدور نے مستری نے یہ کام کر کے اس نے جو چیز لی ہے وہ ہے اجرت اس نے آپ کو کوئی چیز دی نہیں صرف اپنا خن دکھایا ہے سارا خرچہ مٹیریل کا آپ کا ہے یہ ہے اجرت اور پھر جس دکاندار سے آپ نے یہ سارا سامان خریدا اس کو قیمت ادا کر کے یہ چیز اس سے اثر کی ہے یہ ہے تجارت خرید و فروخت تو اللہ تعالی کی آیات کو بیچنا مطلب آیات کو یکسر بدل ڈالنا پیسے کی خاطر یا آیات کو چھپا لینا کا مات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا تاکہ میری روٹی روزی لگی رہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا مانا اجرت الگ چیز ہے قیمت الگ چیز ہے اور پھر اجرت اور اجر ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے اجرت تو بندہ دنیا میں لے لیتا ہے اور اجر وہ اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا ان الا اللہ اللہ میرا اجر صرف اللہ رب العالمین کے دن میں تو کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا عجر اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے اور اجرت لینا کتاب اللہ پر یہ جائید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حقہ ماحول اجرن کتاب اللہ ہی جن جن چیزوں پر اجرت لی جاتی ہے مزدوری لی جاتی ہے ان ساری چیزوں میں سے کتاب اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر اجرت لی جائے کتاب اللہ پر اجرت یہ سب سے زیادہ حقدار ہے سب سے اچھی اور بہتر اجرت ہے کتاب اللہ پر جو لی جائے وہ چاہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہو یا مسئلہ بتا کر فتوا دے کر اجرت ہو یا مسجد میں امامت کروا کے درخت دے کے خطبہ دے کے یا کسی بھی طریقے سے دم کر کے جو اجرت لی جائے یہ سب سے بہترین اجرت ہے اِنہیں ہفتہ ماں ہفت ناڑے ہی اجرن کی لیکن اگر اس کام کے اندر بھی خطیب صاحب وہ یہ کہیں کہ جی ہماری مسجد کے جو متولی پاک ہیں وہ سگریٹ پیتا ہے پکا نوش فرماتے ہیں تو اگر میں نے درس دے دیا اس کے خلاف تو میری چھٹی ہو جائے گی لہذا یہ مسئلہ نہیں بتانا خزانچی وہ داڑھی مچھے اس کی چاٹیں لہذا داڑھی رکھنے کا اگر میں نے کہہ دیا تو میری چھٹی ہو جائے گی لہذا یہ مسئلہ نہیں بتانا صرف اپنی نوکری پکی کرنے کی خاطر احکام چھپا لے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں یہ بھی وعدہ تھا بنی اسرائیل سے بلا تشکرو بھی آیا سمن کلیلا اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو وہ ستہون اور مجھ ہی سے ڈرو ولا سلحق کا بل باطی اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ خلط ملت نہ کر دو حق کو باطل کے ساتھ وہ کخت ملحق اور حق کو نہ چھپاؤ وہ ان تم اور تم جانتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا لینا حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دینا یہ کام بنا ہے اور دنیاوی منفعت دنیاوی فائدے نفے مفاد کی خاطر حق باطل کو گڈ مڈ کر دینا اور حق کو چھپا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا مانا ہے تو ان کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا اور بنی اسرائیل کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہی کام منع ہمارے لیے بھی ہے اللہ کے استثناء کی کوئی دلیل آ جائے مثال کے طور پہ بل اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے چربیاں جانوروں کی حرام کر دی تھی ہر رمنا ہنش لیکن ہمارے لیے حلال ہیں حلت کی دلیل موجود ہے ان کے لیے حرام سے سادقہ انبیاء کا سادقہ قوموں کا جہاں پر ذکر آتا ہے جو کام ان کے لیے حلال وہ ہمارے لیے حلال جو ان کے لیے حرام وہ ہمارے لیے حرام الا کے فرق کی دلیل اب یہودیوں پر کچھ چیزیں اللہ تعالی نے حلال تھی حرام کر دی فبیز الب من اللہ ہاد <حَادُوس> یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال وہ ان کے لیے حرام ہوئیں بطور سزا حقیقت میں حرام نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و اخبات و دین باہر ہوں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے بنیادی طور پر آدم علیہ سلاۃ والسلام سے لے کر آج تک دین ایک ہی ہے بنیادی احکام دین کے ایک جیسے ہی ہیں عبادات بھی حلال و حرام بھی سب ہاں وقتی طور پر کچھ احکامات وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے جیسے سابقہ بال انبیاء کے دور میں بہن بھائی کا نکاح ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا یہ جائز تھا ہماری شریف نے اس کو حرام کر دیا بن تجنا جہاں پہ اس طرح کی دلیل آ جائے وہ الگ بات ہے بگرنا سارے حکام ان کے لیے ہمارے لیے ایک جیسے ہیں تو یہ جو خطاب بنی اسرائیل کو ہے براہ راست تو یہ بال ہم سے بھی خطاب ہے ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو حق باطل کو خلط ملت نہ کرو حق کو چھپاؤ نہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بما لیا